وَإِذْ قَالَ نُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال تبارك وتعالى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدٌ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُبًا أَحَدٌ وقال عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم یکل لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ولم یقل لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ زل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا تک سد اللہ عظیم رب شخلی سدری و یسرلی امری وحلم مل دسانی یفکی اللہ ربنا الحمنا رشدنا و من شرور ان پچھلی نشست میں ہم نے مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اس کے حصہ اول کے در سے سالس کی تکمیل کر لی تھی جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے اس رکوع میں یہ آیت مبارکہ بھی وارد ہوئی تھی جس سے میں نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے یعنی حضرت لقمان کی پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یا لا تشرک بلّ ان شرک لظلم عظیم اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں شعی ان یا احد محظوف ہے یا بنیہ لا تشرق بلّہ احد یا بنیہ لا تشرق بلّہ شعی ان نشرق اللہ ظلم و اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو کسی شے کو شریک مت کیجو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم بہت بڑی لا ہے میں نے ارض کیا تھا کہ مطالعہ قرآن کے اس منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں اس درس سالس کے زمینے کے طور پر ہم حقیقت و اقسام میں شرک پر غور کرتے ہیں مضمون کی اہمیت اپنی جگہ پر واضح ہے تو اس کو ایک علیحدہ سے ایک خطاب کا سلسلہ بنا کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ شرک کی جتنی مختلف صورتیں ہیں ان کی ایک پہچان ان کی ایک معرفت پیدا ہو جائے اس زمن میں آج سے شاید پندرہ برس قبل کے میرے وہ کیسٹس ہیں آڈیو کیسٹس جن میں ایک ایک گھنٹے کے چھ کیسٹس میں, میں میں نے اس مضمون کی تکمیل کی تھی آج جب میں آج کی اپنی اس گفتگو کے لیے ذہن بنا رہا تھا تو میں نے خود ان میں سے تین کیسٹس سنے ہیں اور یہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی ہی تقاریر اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ سنی ہوں میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مضامین ذہن میں تازہ کر لوں اس لیے کہ ان کیسٹس کی مقبولیت کا تو مجھے علم ہے علماء میں بھی ان کی پذیرائی ہوئی اور جس نے بھی ان کو سنا ہے یہ مانا کہ واقع تن اس موضوع پر وہ نہایت جامعیت کے حامل ہے لیکن یہ کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ چھ گھنٹے میں میں نے جو کچھ بیان کیا ہے الحمدللہ یہ تو قلب کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر جو ہے اس کے چشمے ابلتے رہے کہ اس میں واقع تن بہت سے مسائل کا احاطہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ بہت سے مسائل جو ہمارے ہاں بڑے اختلافی ہیں بہت ہی بحث و نزا کا موضوع ہیں ان کے ضمن میں بھی جو قول فیصل ہو سکتا ہے اور ایسی بات کہ جس سے جھگڑے رفع ہو جائیں وہ درمیانی بات کہ جس پر سب امت کا اجماع ہو سکتا ہے وہ باتیں ان کیسز کے اندر آ گئی ہیں بڑی جامعیت کے ساتھ لیکن اب ارادہ یہ ہے کہ اس سلسلہ درس میں پینتالیس پینتالیس کی چار نشستوں میں میں اس گفتگو کو مکمل کر لوں ورنہ معاملہ بہت طویل ہو جائے گا تو اگرچہ یہ بہت دقت طلب ہے وہ مدامین جو میں نے چھ گھنٹوں میں بیان کیے تھے اب میں کوشش کروں گا کہ تین گھنٹوں میں بیان کروں تو اس کے ذمن میں ظاہر بات ہے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں تک بنیادی خاکہ ہے وہ مکمل ہو جائے باقی دن حضرات کو دلچسپی ہوگی ان آڈیو کیسز کا میں نے حوالہ دے دیا ہے ان کو حاصل کر کے بعض جو مباحث زیادہ تفصیل کے ساتھ ان میں آ گئے ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں میں اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ماقلہ کلا و دلہ کی کیفیت خاص طور پر ان چار نشستوں کے ذمن میں عطا فرما دے کہ میں جامعیت کے ساتھ اختصار کے ساتھ ان مضامین کا احاطہ کر سکوں اور آپ سے بھی استدا ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مرحلے کو آسان کر دیں جس طرح اس سے پہلے تین اسباق کے ذمن میں ابتداء میں کچھ تمہیدی باتیں بیان ہوتی رہی ہیں تو یہ جو سلسلہ خطابات ہے حقیقت و اقسام شک پر اس کے ذمن میں بھی پانچ باتیں تمہیدی ہیں جو نوٹ کر لیجیے پہلی تو اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے جس سے ہم نے آج گفتگو کا آغاز کیا ہے ب اسکال الکمان البن ہی وہ یا بنیا لا تشرک بلّا ان نشر کا نہ ظلم اس آیت مبارکہ پر اجمالی گفتگو جو ہے اس درس کے ذمن میں ہو چکی ہے یہ ظلم کسے کہتے ہیں امام راغب نے جو اس کی وضاحت کی ہے میں بیان کر چکا ہوں ورز شے یہ فی غیر محل نہیں کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی مقام پر رکھ دینا یہ ظلم ہے امام راغب نے مزید وضاحت کی ہے کہ یہ کس کس صورت میں ہو سکتا ہے بے اما بے نقصان یا تو اس شے میں کوئی چیز کم کر دی جائے اس کے رتبے کو گھٹا دیا جائے اس کے مرتبے کو کم کر دیا جائے او بے زیادت یا اس میں کوئی اضافہ کر دیا جائے جیسے اس کو مقام سے ہٹا کر اس کا رتبہ کم کر دینا ظلم ہے اسی طرح اس کو اصل مقام سے بڑھا دینا چڑھا دینا یہ بھی ظلم ہے وہ اما بے عدول ان او مکان یا کسی شے کو زمان و مکان کا جو پس منظر ہے جو کانٹیکٹ ہے اس میں ہر شے ہے اس میں زمان سے یا مکان سے جو اس کا صحیح مقام ہے زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے اس کو وہاں سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کی دو ہی صورتیں ہیں جب ہم تجزیہ کریں گے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی سخ میں لے آیا جائے یہ بھی ظلم ہے اللہ کو اس کے اصل مقام سے آپ نے گرایا اور مخلوقات کے ساتھ شامل کر دیا مخلوقات میں سے کسی سے کسی اعتبار سے اس کو مثل یا مثال یا مثیل یا زد یا ند بنا دیا اور دوسری شکل یہ ہوگی کہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر ایلیویٹ کر کے کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اللہ کے ہم پلّا کر دیا کف بنا دیا زد اور ند بنا دیا اللہ کا مثل یا مثال یا مثیل بنا دیا تو دونوں ہی صورتیں ہیں یا اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کے سب نے لے آنا کسی اعتبار سے کسی پہلو سے یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مشابے کر دینا ضد اور ند بنا دینا کسی بھی اعتبار سے اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اور یہ ہمارا جو درس ثانی تھا اس منتخب نصاب کا اس کے ساتھ ایک پیدا ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس آیت البر کو کوٹ کیا ایک موقع پر اپنی ایک بات کی وضاحت کے لیے آپ اس بات کی وضاحت فرما رہے تھے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اپنے مال میں سے زکات دے کر بس تم بالکل فارغ ہو جاتے ہو اور اس کے سوا تمہیں اب کچھ اور نہیں دینا ان نفیل مال حق سو زکات مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے زکات تو دینی ہی دینی ہے یہ تو صدقہ واجبہ ہے یہ تو ہر صورت میں ادا کرنی ہے. لیکن یہ نہ سمجھو کہ بس اس سے تقاضا پورا ہو گیا ان ن فلم حق ان اور اس میں آپ نے اس آئے مبارکہ کو کوٹ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نئیسل بران طلو و جوہتم قبل المشرق ابل مغرب ولا کنل برن آمن بلا ووم لاخر و ملاقل کتاب و نبی و آت المالا اللہ زبل قرما ولیطام ول مساکین و ابن یہاں زکات کا ذکر علیحدہ ہے اور اس سے پہلے جو انفاق کا تسکرہ ہو, ہو رہا ہے جو صدقات کا تذکرہ ہو رہا ہے گویا کہ یہ اضافی ہے یہ صدقات نافلہ ہے اسی طریقے سے اس آئے مبارکہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم موقع پر کوٹ کیا بطور دلیل واقعہ یہ ہوا کہ جب سورہ انعام کی آیات اکاسی اور بیاسی نازل ہوئی آیت نمبر اکاسی میں اللہ تعالی نے ایک سوال کیا ہے فائ الفریق احقب ال امن ان کل تم لوگوں اگر تم جانتے ہو تو اس سوال کا جواب دو کہ دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے ایک فریق ہے موحد اللہ پر ایمان رکھنے والے توحید کامل کے ساتھ دوسرے فریق ہے مشرقین ان دونوں میں سے امن اطمینان سکون چین اس کا زیادہ مستحق کون ہوگا اور پھر اللہ تعالی نے خود جواب دیا الدین آمن ولم یل بسو ایمان بے ظلم الائے کا لحم وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اس شان کے ساتھ کہ اپنے ایمان میں ظلم کی کوئی آمیزش نہ ہونے دے وہ ہے کہ جو امن کے مستحق ہیں حقدار ہیں اور وہی ہوگے جو ہدایت یافتہ ہوں گے. اس پر صحابہ کرام کو تشویش لاحق ہوئی میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرغی ہے اور بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمیزی میں ہے مسرد احمد میں ہے اور بھی مختلف جو مجموعے ہیں کتابیں ہیں حادی سے کی ان میں موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسود فرماتے لما نزلت بظلم شق ظلم شکال مسلم جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑی گرہ گزری بڑی بھاری گزری اور انہوں نے یہ عرض کیا وہ کالونا لا یزلم نفسحو کے حضور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اچ کی اضور امبر سے کون ہوگا کہ جو اس معیار پر پورا اتر سکے جو اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کرتا ہو چلیے دوسرے پر ظلم نہیں کیا اپنے اوپر ظلم تو کرتا ہے انسان جس کی میں انتہا یہ بیان کر رہا ہوں کہ جسے ہم کہتے ہیں من حسن اسلام المر ترک ہو مالا یعنی لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا اگر آپ نہیں چھوڑ رہے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں لا یعنی کام میں جس میں نہ دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ محض وقت گزاری کے لیے آپ نے کوئی مشغلہ اختیار کیا تو یہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. آپ نے اپنا وقت کیا ہے. اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو معلوم ہوا کون ہوگا جو ظلم سے اس طرح بری ہو جائے جس طریقے سے کہ اس آیت مبارکہ میں معاملہ سامنے آ رہا ہے تو یہ جو تشویش ہوئی اس پر حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے اس کے ازالے کے لیے آپ نے فرمایا لیسا یہ بات نہیں ہے جو تم سمجھے ہو اس آیت سے اندما ہوا شرک اس آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے الم تسم قول الکمان علب کیا تم نے وہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالی نے حضرت لقمان کی نصیحت نقل کی ہے اپنے بچے کے لیے یا بلیہ یا تو شک بلّا اللہ شرک اللہ ظلم عظیم یہ ظلم عظیم شرک ہے اور اس آئے مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش ہونے دے. شرک کی کسی آلائش سے اپنے ایمان کو ملوث نہ ہونے دیں ان کے لیے امن ہے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے بعض روایات میں الفاظ آئے ہیں حضور کے لیسا ہوا کمات نور ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھے ہو اور ایک اور روایت میں علم تسما کالر ابد سال ہے کیا تم نے وہ قول نہیں سنا جو اللہ نے اپنے ایک صالح بندے کا نقل کیا ہے قرآن حکیم میں تو یہ بھی گویا کہ ایک مثال ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وضاحت خود قرآن مجید کے ذریعے سے یہ جو قرآن و یوفسر و بازو کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اور اس میں ہمارے لیے کمی بھی ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے احاطہ نہ کریں قرآن مجید میں جو مضمون آ رہے وہ مختلف جگہوں پر ان سب کو سامنے رکھ کر رائے قائم نہ کریں گے تو بہت غلط تم کے نتائج جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ان تک ہم پہنچ جائیں اب دوسری بات شرک کی شناعت کس درجے کی ہے ہمارے دین میں کتنی بری شہری قرآن مجید وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے معاف کیے جانے کی کوئی امید نہیں اس کا مطلب کیا ہے بغیر توبہ کے توبہ سے تو ہر گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا لیکن یہ کہ یہاں تقابل ہو رہا بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ شرک کے سوا دوسرے گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے اس نے اس کی توقع امید دلائی ہے چنانچہ سورہ نثا میں یہ دو مرتبہ مضمون آیا ہے آیت نمبر اڑتالیس میں بھی آیت نمبر ایک سو سولہ میں بھی ان اللہ لا یکسر و یوشرا و یکسر و مادون نظال کل اللہ تعالیٰ اس سے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم تک جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا اس میں بھی یہ وزا ضروری ہے کہ اسے کوئی اوپن لائسنس نہ انسان سمجھ لے کہ گناہ کرے کہ باقی گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ نے معافی کی بات کری دی ہے لہٰذا وہاں لمن یشا جس کو چاہے گا یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن اللہ نے تقابل صرف کیا ہے کہ بقیہ گناہ جو ہے ان کو اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن شرک وہ گنا ہے کہ اس کی معافی کی کوئی امید نہ رکھنا اللہ یہ کہ انسان اپنی زندگی ہی کے اندر اس سے قائم ہو گیا تیسری بات اور یہ بھی در حقیقت اسی حقیقت کا ایک عکس ہے کانورسلی سمجھے کہ وہی وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح یہ بات سامنے آ گئی کہ اس دین میں سب سے بڑا گناہ ناقابل معافی گنا ناقابل اف جرم جو ہے وہ شرک ہے کانورسلی یہ بات سامنے رکھیے کہ سب سے بڑی سند جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے کسی بندے کو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں بھی آتا اب آپ نوٹ کیجئے حضرت ابراہیم کی شخصیت تین پہلوؤں سے اس قدر عظمت کی حامل خلیل اللہ ہے تخل اللہ ابراہیم خلیلا سورہ نسا ہی کی نمبر ایک سو پچیس اللہ تعالی کے خلیل ابو الانبیاء ان کی نسل میں ان کی اولاد میں کتنے نبی آئے ان میں ہی حضرت موسا علیہ السلام ہے کتنی بڑی امت ان کی ہوئی انہی میں سے حضرت عیسیٰ ہے اگرچہ بن باپ کے ان کی پیدائش ہے لیکن بہرحال ماں تو تھی نا اور ماں حضرت ابراہیم کی نسل سے حضرت مریم سلام العلح پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حضریت ابراہیم ہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللا وسلام تو ایک طرف خلیل اللہ دوسری طرف ابو لمبیا تیسری طرف امام الناس انی جائے الناس انداز لیکن قرآن مجید میں اب اس کا میں نے حصہ نہیں کیا ہے گنتی نہیں کی ہے لیکن بہت سے مواقع پر ہر قاری جو ہے قرآن کا اسے معلوم ہے کہ جہاں ذکر آتا ہے مما کا نامل مشرقین ہمارا یہ بندہ مشرک نہیں تھا گویا کہ یہ سب سے بڑی سند سب سے بڑا ٹیسٹنگ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہو جائے یہ جو دوسرے اور تیسرے نمبر پر میں نے دو باتیں عرض کی ہیں جس کا ایک منطقی نتیجہ ہے اسے نوٹ کر لیجیے اور یہ بہت اہم بات ہے میرا مطالعہ اور میرا غور و فکر جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے جو نظام فکر و عمل نظر آیا ہے ہمارے دین کا اور اس کے پشت پر جو اصول کار فرما ہے میں ان کو اس طور سے بیان کر رہا ہوں کہ خیر بھلائی نیکی اچھائی جس صورت میں بھی ہو خواب و عقیدے کی ہو نظریات کی ہو افکار کی ہو خیالات کی ہو اعمال کی, کی ہو اخلاق کی ہو کردار کی ہو سیرت کی ہو خیر بھلائی نیکی جو بھی ہے وہ در حقیقت توحید ہی کی کوئی فرار ہے توحید ہی کی کرولری ہے وہی شجر طیبہ ہے جس کی شاخیں ہیں عقیدہ ہو نظریات ہو اعمال ہو اخلاق ہو جہاں خیر ہوگا اس کے ڈانڈے توحید سے میری گے وہی شجر طیبہ ہے کہ اسلوحا صابتم فی سما اور اس کے برعکس شر ذلالت کجی گمراہی جو بھی ہو نظریے کی عقیدے کی خیالات کی نظریات کی آمال کی اخلاق کی یہ سب در حقیقت شرک ہی کی شاخیں اس سجرہ خدیشہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے گا معلوم ہوگا کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی بنیاد میں شرک جو ہے وہ کار فرما ہے چوتھے نمبر پر اب اس تمہیدی گفتگو میں نوٹ کیجئے اس شرک کی وسعت اور ہمادیری کتنی ہے عزلو قرآن جب یہ شر جو بھی ہو بدی جو بھی ہو کجی جو بھی ہو کجروی جو بھی ہو گمراہی جو بھی ہو ضلالت جو بھی ہو عمل کی ہو یا ندری اور عقیدے کی وہ شرک ہی کی شاخیں ہیں تو اس سے منطقی نتیجہ نکلا کہ اس کی مسع بہت ہوگی اس کا پھیلاؤ بہت ہوگا لیکن اس کے لیے خاص طور پر سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھے نوٹ کر لیجیے وما یو مینو اکثر بلّاہ اللہ وحم مشرق یعنی ان کا تو تذکرہ چھوڑ دیجیے جو اللہ کو مانتے نہیں اگرچہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ میں نے سمجھتا کہ آج تک دنیا میں کوئی انسان گزرا ہو جو خدا کو مانتا نہ مانتا ضرور ہے ہر شخص سارا جھگڑا اس کی صفات کا ہے جو شخص مادمے کو مانتا ہے کہ یہ سارا ظہور ہے مادے کا اس نے گویا کہ مادمے کو خدا مان لیا ہے البتہ یہ کہ اس کی صفات کو وہ سمجھتا کہ اندھا بہرا مادہ ہے مردہ اندھا بہرا مادہ اس کے برعکس جو اللہ کو مانتا ہے وہ مانتا ہے کہ وہ الحی القیوم ہے السمی ہے البسی ہے بالکل نشائن علیم ہے بہرحال کسی نہ کسی کو تو ماننا پڑتا ہے یہی بات ہے جو قرآن میں آئی ہے اف اللہ شک الفاقر سماوات و لرس کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ممکن ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب آسمان زمین نظر آ رہے ہیں تو کوئی تو ہے نہ آخر کوئی تو حقیقت کبرہ ہے کوئی تو معشوق ہے جو اس پردہ زنداری میں چھپا ہوا ہے کوئی تو ہے اس اعتبار سے خدا کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے سارا معاملہ آتا ہے اس کی صفات کا بہرحال جو لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں ان کی عظیم اکثریت کا حال یہ ہے کہ کسی نہ کسی نو کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. یہ ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے بس سوائے اس کے کہ جنہیں اللہ بچا لے جن پر اللہ اللہ من رحم ربی سوائے ان کے دن پر اللہ کا رحم ہو جائے وما یوں مینو اکثر وحم بلّہ اللہ وحم مشرقون ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مانتی تو ہے لیکن کسی نہ کسی شرک کے ساتھ ہے چنانچہ یہ شرک جو ہے یہ بہت سی صورت میں اختیار کرتا ہے اس کی اقسام پر جب ہم گفتگی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک جڑ سے یہ شجرہ ہے کے کیا کیا برگوبار کہاں کہاں اس کی رسائی ہے کہاں کہاں اس کا ظہور ہو رہا ہے کس کی صورت میں وہی درخت ہے اسی کی شاخیں بھی ہیں پتے بھی ہیں پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں یہ سب کے سب در حقیقت اسی شجرۂ خبیصہ کے مرگوبار ہے لیکن اس کے علاوہ یہ بات نوٹ کیجیے کہ یہ ہر دور میں بھیس بدلتا ہے جیسے جیسے انسانی ذہن کا ارتقا ہوا ہے اس نے بھی نئی شکلیں اختیار کی جیسے جیسے انسانی تمدن کا ارتقاء ہوا ہے اس نے بھی نئی صورتیں اختیار کی یہ نئے اداروں کی شکل میں ڈھل گیا ہے اس نے نئے انسٹیٹیوشنس کی صورت اختیار کی بڑا پیارا وہ شعر ہے علامہ اقبال کا جو وہ ابریس کے مجلس سے اشورہ میں آیا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر حاکمیت انسانی یہ شرک کی بدترین صورت ہے توحید کا تقاضہ ان الحکم و فرق صرف یہی تو ہے کہ پہلے ایک انسان دعویٰ کرتا تھا کوئی نمرود کوئی فرعون مدعی ہوتا تھا اللہ ربو کو بلا السلی